دیکھ کر بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں پڑھتے رہتے ہیں تو اس میں یکسوئی نہیں ہوتی کتاب چکر لگا رہے ہیں پھیرا لگا رہے ہیں طواف کر رہے ہیں توجہ ساری کتاب کی طرف ہے یہ،, یہ اچھا نہیں ہے بلکہ توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف قائم رہے تو وہ اسی صورت میں ہو سکتی جب کہ آپ زبانی طور پر جو ہے کلمہ درالشریف اللہ مربنا دینا یہ تو یاد ہی ہے تقریباً یاد کر لی جائے یہ پڑھتے ہیں طواف کے دوران کتاب دیکھ کر دعا پڑھیں گے تو توجہ قائم نہیں رہے گی تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ طواف کے دوران زبانی جو ہے ذکر و از کار کل میں طیبہ دو اچھا طواف میں تہارت ضروری ہے بے وضو اگر طواف کے دوران جو ہے جناب وضو ٹوٹ جائے تو اسی وقت آپ طواف موقف کر دیں اور جائیں وضو کر کر آئیں جہاں سے چھوڑا تھا یعنی دوسرا پھیرا تھا تو جان چھوڑا تھا وہیں سے دوسرا پھیرا شروع کر دیں صحیح میں وضو ٹوٹ جائے اس میں بھی اچھا یہی ہے کہ وضو کر لیا جائے لیکن اگر بغیر وضو کر لیا تو صحیح ہو جائے گی لیکن یہ اچھا نہیں صحیح میں عورتیں ہاں عورتیں جو ہیں جناب وہ جیسے میں نے صحیح صفہ مروہ کے درمیان صحیح کا جو طریقہ ہے اس میں جو دوڑنے کا کہا ہے نا میرین اخدرین کے درمیان یہ مردوں کے لیے دوڑنا ہے عورتیں نہیں دوڑیں گی عورتیں جو ہے اسی طرح سے آرام سے جو ہے سکون سے چلیں گی مغرب اور عشاء سنن وافل کم پڑھیں گا تو جیسے میں نے عرض کیا کہ مصطلفے میں مضطلفہ میں مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کی جائے گی تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے گی اور اس کے بعد ہی عشاء کی نماز نہیں مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد سنت و نوافل نہیں پڑھیں گے بلکہ عشاء کی نماز پڑھیں گے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے جناب مغرب کی سنت و نوافل پڑھے جائیں اور اس کے بعد پھر عشاء کی سنت و نوافل اور بھیتر پڑھے جائیں گے اور ربی میں یہ بات ہی ملبوز رہے کہ جمارات کو ان شیطانوں کو کنکری ہی مارنا ہے اگر کنکری کے علاوہ لک, لکڑی چپل ماری تو یہ رمی میں شمار نہیں ہوں گی وہاں بہت سے ایسا کرتے ہیں جناب وہ جذبات میں آ کر جناب پہنچ جاتے ہیں جبرے کے بعد چپل جو ہے جناب پیر سے نکال کر چپری مارنا شروع کرتے تھے تو اور یہ کھڑے کھڑے چپل ہی پھینک رہے ہیں تو یہ رمی میں شمار نہیں ہوں گے کنکر ہی مارنا ضروری دس تاریخ کو جو رمی کی جائے گی اس کا وقت سورج کے نکلنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے دس تاریخ کو اور گیارہ اور بارہ تاریخ کو زوال کے بعد رمی کا وقت شروع ہوتا ہے خواتین جو ہیں ان کے لیے احرام وہی ہے جو وہ کپڑا استعمال کرتی ہیں وہ سلا ہوا کپڑا استعمال کریں گی اور صرف جو ہے وہ چہرہ نہیں ڈھاپیں گی چہرہ نہیں ڈالیں گے چہرہ کھلا رہے گا لیکن چونکہ پردہ ہے تو اب اس کے لیے ایک چیز ایسی ہوتی ہے وہ بنی ہوتی ہے کہ یہاں جو پہن لیتے ہیں تو اوپر سامنے جو ہے نقاب ڈال لیا جاتا نقاب اس طرح سے ڈال لیا جائے چہرے پر کہ وہ نقاب چہرے سے مس نہ ہو چہرے سے چھوئے نہیں چہرے سے علیحدہ علیحدہ رہے مرد حضرات جو ہیں وہ جناب وہ تو آ, موزے یعنی کوئی بھی سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کریں گے حالت احرام میں باقی جو آ, خواتین ہیں وہ جو ہے سوائے چہرے کے باقی سارے اعداد جو ہیں وہ ڈھانپے رکھیں گے اگر آ, روانگی کے وقت یا ایسے وقت جس میں احرام ہے روانگی سے پہلے ہی جو ہے خواتین کو ان کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو وہ بھی تہارت کر کر وضو کر کر یا نہا کر وہی محرم ہو جائیں گے نیت کر لیں گے لیکن وہ جب حرم پہنچ جائیں تو حرم شریف میں وہ داخل نہیں ہوں گے طواف نہیں کریں گے حرم شریف میں داخل نہیں جب تک کہ وہ ایام ختم نہ ہو جائیں جب ختم ہو جائیں تو پھر غسل کر کر تہارت حاصل کر کر تو پھر جو ہے وہ وہاں جائیں گے اور طواف کریں گے ان ایام میں حرم شریف میں نہیں جائیں گے ممنوع ہاں جی باتیں بہت اچھی پوچھی گئی ہیں ہاں ہاں تو مدینہ جانے کا وقت آ جائے تو مدینہ چلے جائیں گے مسجد مسجد نبوی شریف میں نہیں جائیں گی جی ہاں اہر ہاں ہاں اور وہ پروگرام دے دیا ان کو پروگرام مدینہ منورہ کا دے دیا آ, تو جا سکتی ہیں اچھا اس سلسلے میں میں ایک بات اور بھول گیا جو واجبات میں سے یعنی جو لوگ وہاں کے مقیم نہیں ہیں ان کے لیے طواف صدر بھی واجب ہے طواف ودا یعنی جب آپ وہاں سے اگر مدینہ منورہ پہلے چلے گئے ہیں تو پھر جو ہے یعنی آپ کو واپس وہاں سے مکہ سے جدہ جانا ہوگا تو روانگی سے قبل جو ہے آپ کو طواف کرنا ہے یہ طواف بدا کہلاتا ہے رخصتی کا طواف یہ واجب ہے تو یہ طواف کیا جائے گا عورتوں پر بھی واجب ہے لیکن اس صورت میں نہیں کہ اگر ان دنوں میں وہ ایام شروع ہو گئے تو ان پر واجب وہ پھر ان سے ثابت ہو جائے گا وہ نہ کریں گے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر مردوں میں سے کوئی جو ہے اس کو ترک کر دے گا تو اور طواف صدر جو ہے وہ ادا کیے بغیر واپس اپنے وطن چلا آئے گا تو اس پر پھر دم واجب ہو جاتا ہے تو اس بات کا بھی جو ہے وہ خیال رکھا جائے طواف ودا واجب ہے یہ ہے کہ جیسے کہ یعنی گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے کر لیا جائے ایک آدھے گھنٹے پہلے کر لیا جائے اچھا یہی ہے لیکن اگر جیسے کہ دوپہر کو کر لیا اور شام کو روانہ شام کو رخصت ہو رہے وہ بھی ہو جائے گا لیکن اچھا یہ ہے کہ رخصت ہونے سے پندرہ بیس منٹ پہلے آدھے گھنٹے پہلے وہ کر لیا جائے ہوں اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ یہاں سے احرام کی چادر باندھ لی جائے نیت نہ کی جائے ابھی ایئرپورٹ پہنچ کر وہاں جگہ بنی ہوئی ہے ایئرپورٹ پر بھی وہاں پر جو ہے نیت کر لی جائے تو اس کے بعد ہار اگر ڈالا چونکہ یہ ہوتا کے بعد جو ہے لوگ دوست و احباب آتے ہیں تو ہار ڈالتے ہیں تو میں پھر جو ہے یہاں سے اگر گھر سے آپ نے جو ہے وہ نیت کر لی تو مہری ماگا اس کے بعد پھر ہار نہیں ڈالا جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں پر ایئرپورٹ پر جا کر نیت کر لیں وہاں پر نفل پڑھیں اور احرام کی نیت کر لیں اچھا دیکھیں رمی کے بارے میں جو ہے میں یہ عرض کر دوں رمی کے بارے میں یہاں تک جو ہے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اس قابل بھی ہو کہ سواری پر جا سکے تو سواری پر لے جا کر رمی کرائی جائے نہیں نا یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے نہ صرف یہ کہ کمزور قسم کی خواتین بلکہ وہاں جو ہے لوگ ایسے بعض نازک بن جاتے ہیں کہ کہتے ہیں یار تھک گیا ہوں تو مارا آؤں ایسا نہیں ہوگا بہت ضروری ہے اچھا اب تو اتنی آسانی سے رمی کر سکیں گے آپ کہ بہت یعنی دو دو منزلہ کر دیے پہلے بھی تھا لیکن اب اور کشادہ کر دیا اور اس مرتبہ پچانوے میں جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاضری نصیب ہوئی تھی تو نیچے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ بس یہ